تو کیا انہوں نے زمیں میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور ان کافروں کے لیے بھی وی کتن ہی ہے